وصلي رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالى وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ يَا اللہ الْعَالَمِينَ <ماندلہ> کسی چیز کو جاننا اس کے مقصد کو سمجھنا اس پہ غور فکر اور تدبر کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہر فیلڈ میں ایک استعمال ہونے والی اسٹریٹجی ہے علم کا ایک اپنا مقام ہے علم کے بغیر تعقل کوئی نہیں اور تعقل کے بغیر عمل کوئی نہیں عالم وہی ہے جو تعقل کرے غور کرے فکر کرے تدبر کرے اور پھر اس کے علم کا کوئی نتیجہ نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع نہ دے آدمی کو علم وہ ہے جب آپ کسی کرائس میں پھنس جائیں تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑے آپ کو گائیڈ کرے کیا آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ لطیفہ پڑھا ہوگا کہ کوئی صاحب سٹوڈنٹس جیسے نکلتے ہیں مختلف ٹورز پہ تو کسی دریا میں یہ صاحبان جا رہے تھے تو کشتی والوں سے جو ملاح تھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ بابا کچھ کتاب ابھی پڑھی ہے کہ کوئی نہیں اس کا پتر کوئی نہیں گیا میں آج ہی زندگی برباد کر دی تھی پڑے ہی نہیں علم ہی نہیں حاصل کی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آگے جا کے کشتی بور میں پھنس گئی ڈوبنے لگی تو چاچا جی نے پوچھا پترو تیراکی بھی سیکھی تھی کیا چاچا کوئی نہیں فرمایا میں نے تو آدھی گواہی تھی تم نے ساری گنوا دی علم کا مطلب یہ ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگے تو آپ کے کام آئے جب کشتی بور میں ہو تو آپ کو کھینچ کے نکالے یہی ہے نا اللہ ہے دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے یہ علم ہے یہ نالج ہے جب آپ گناہ کی دلدل میں پھنسنے جا رہے ہوں اور شیطانی جذبات کا ٹارنیڈو آیا ہوا ہو اور اس میں آپ کا یہ علم کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرا رب سن رہا ہے آپ کو بچا کر اس گناہ سے لے جائے تو پھر تو آپ کا علم کام آ گیا یہ ہے اللہ عنی من علم اللہ ينفع قرآن حکیم میں حکم دیا گیا وسما رو سنو تو عمل کرنے کی نیت سے سنو اللہ رسول کا حکم سنو اپنے سے سینئر اپنے انچارج کا حکم سنو تو ماننے کی نیت سے سنو سب سے پہلی منزل سننا ہے سنو گے نہیں تو عمل کیسے کرو گے اطاعت کیسے کرو گے ابے کیسے کرو گے فالو کیسے کرو گے لازا وسما سنو بلکہ ارشاد فرمایا ویزا القرآن و فسٹ ایم جب قرآن پڑھا جائے تو پھر اسی کو سنو یعنی کہ اس کو سنو ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں یار کی باتیں بھی سنی جا رہی ہیں ادھر کیسٹ بھی چڑھی ہوئی ہے نہیں جب قرآن پڑھا جائے فسٹ کہہ دیا جاتا فاسٹا میں او کو سنو پھر تو چلو کوئی گنجائش نکل سکتی تھی اس کو بھی سنو اس کو بھی سنو پر مایا فاسٹا میں کو سنو تو وہ سو سنو اور اتاش کرو تو گویا سننے کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ ہے اتاش ہم جب قرآن حکیم سنتے ہیں رمضان میں تو کیا مقصد ہوتا ہے ثواب اتاد کوئی نہیں ہوتی سواب ہوتا ہے کہ کرف کے اتنے ہوتے ہیں نیکیاں ملتی ہیں لہذا جیسا ویسا بھی ہے قرآن سننا مقصود ہوتا ہے جو تیز ترین مولوی ہوتا ہے کنکارڈ قسم کا اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہیں جو پندرہ بیس منٹ میں ہمیں فارق کر دے اس جو ٹھہر ٹھہر کے سنائے جس کی بات دل میں جائے وہاں نہیں جانا ہے تو پورا قرآن ہم سن لیتے ہیں الفلامیم سے لے کے بلکہ الحمد سے لے کے وہ تک لیکن ثواب کی نیت سے اور ثواب ڈھیر ہے ثواب کے ہمارے پاس ماشاءاللہ اللہ بنڈل بھرے ہو لیکن وہ ثواب کہیں ہماری پریکٹس میں نہیں آتے وہ سواب کہیں ہماری دکانداری ہمارے بزنس ہمارے جو پبلک ریلیشن ہے اس کے اندر نظر نہیں آتی اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے نا دیڑی کے اندر برف اور ٹھنڈا پانی ہو تو دیڑی باہر سے ٹھنڈی ہوتی ہے اندر کھولتا ہوا پانی ہو تو باہر سے گرم ہوتی ہے علم حاصل کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ڈیم بنانا اور عمل کرنا ایسے ہے جیسے اس ڈیم میں سے نہریں نکالنا آپ نے منگلہ بنا لیا تربیلا بنا لیا اگر آپ اس کا نہری نظام نہیں بناتے کھیتوں تک پانی نہیں پہنچاتے تو وہ الٹا نقصان دے گا جیلم کا وہ ہوا نا نقصان ڈبو دیا جیلم کو اس نے منگلہ نے تو علم کا اگر آپ نے ڈیم بنایا ہوا تربیلا ڈیم بنایا ہو لیکن عمل کی اگر آگے نہریں نہیں نکلی ہیں اور وہ پبلک تک نہیں پہنچی ہیں اور میرا علم میری ذات کے لیے اور سوسائٹی کے لیے نفع رسان نہیں ہوا ہے اس کے بینیفٹ سوسائٹی نے نہیں لیے میرے ماں باپ نے لے لیے میرے عزیز و وکارف نے نہیں لیے میرے گاؤں نے نہیں لیے تو اس کا مطلب ہے کہ مجرد آپ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ خوشبو تھیلے کے اندر بند ہے ہے یہ خوشبو لیکن تھیلے کے اندر بند ہے تو جو علم حاصل کرو اس کے مطابق عمل کرو بلکہ جتنا حاصل کرو اتنا آگے پہنچا دو ادھار مت کرو جو حضرات آپ نے دیکھا قیامت کے دن وہ جو سوال ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جب تک ان سوالوں کا جواب انسان نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی اس میں جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو علم حاصل کیا تھا یہ نہیں کہا کہ کتنا علم حاصل کیا تھا جتنا بھی حاصل کیا تھا ایک آیت نے یاد کی تھی ایک آیت تم تک پہنچی تھی تم نے کیا کیا مار دیا نا اس کو وہیں پہ تو پورا قرآن بھی پہنچ دیتا تو, تو مار دیتا وہ نائی پکاتا ہے نا وہ دیکھ چاول کی تو ایک دانا نکال کے وہ پوری دیکھ کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ گلی ہے کہ نہیں گلی پوری دیکھ کوئی نہیں دیکھتا تیری ایک آیت ہی بتا دے کہ ت نے قرآن کا حصر کیا کرنا تھا ہاں اگر ایک پہنچائی ہے بلے وہ آنی بولا آیا ایک پہنچا دی ہے تو یہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ تک پورا قرآن بھی پہنچتا تو تہنچا پہنچا دیتا تو جس کو جتنا پہنچائے وہ لے کے نکلے سوسائٹی تک اس کو پہنچائے کم از کم ایک آدمی تک وہ پہنچا دے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے تاکہ یہ دیئے سے دیا جلتا رہے وہ آپ نے دیکھا اولمپک مشل جو ہے وہ جلاتے تو کیسے جلاتے ایک دوسرے کے آدمی پکڑاتا ہے دوسرا تیسرے کے آدمی پکڑاتا ہے تیسرا چوتھے کے آدمی پکڑا پکڑاتا وہ پھر جا کے وہ بڑی مشلوں سے روشن کرتے ہوں ہم تک اسی طرح پہنچا ہے نا یہ چراغ سے چراغ جلائے معاشرے میں کسی نے نہریں کھو دی اگر علم کے ڈیم بنے ہیں امام بنے امام مالک ہیں امام ابھی حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں امام شافی ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم ہیں وہ ڈیم ہیں علم کے لیکن نہریں نکلی ہیں نا پہنچا نا ہم تک ہم جو حاصل کرتے آج کل کر تو یہ ہے کہ جیسے مری میں کھڑکی کھلی چھوڑ دیں آپ تو بادل کھڑکی کے رستے اندر آ کے برس کے چلا جاتا ہے آج تو علم اتنا آ رہا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہے آ رہے ہیں علم کے اندر ہر اخبار کا جمعہ کا ایڈیشن کتاب و سنت کی روشنی میں بڑے بڑے آرٹیکلز آتے ہیں پانچ دس روپے کی کتاب مل جاتی ہے آپ کو عالم کی زندگی کا پورا نچوڑ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اسی کے سامنے بیٹھ کے پڑھیے علم ڈھیر سارا ہے عام آدمی جو ہے مولوی کو چھوڑیے آپ عام آدمی بھی اس وقت ٹھیک ٹھاک نالج رکھتا ہے آپ نے کمپیوٹر کو سارا ڈیٹا فیڈ کر دیا لیکن پرنٹر خراب ہے وہ پرنٹ آؤٹ نہیں نکال رہا علم کے سمندر بنے ہوئے ہم لوگ لیکن وہ پرنٹ نکل کے معاشرے میں نہیں آتا کس کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے کس کو نہیں معلوم ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے کس کو نہیں معلوم کہ گالی نہیں دینی چاہیے مسجد میں دیتے ہیں کس کو نہیں معلوم کہ چوری نہیں کرنی چاہیے مسجد سے جوتا چراتے ہیں تو اصل چیز ہے علم حاصل کرنا کس نیت سے عمل کرنے کی نیت سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے جنرل نالج کے لیے لوگوں سے مجادلہ کر کے مناظرہ کر کے انہیں صرف شکست فاش دینی ہے یہ مقصد نہیں ہے راضا فرمایا وما عالم وہ ہے جو عقل سے وہ علم جو انسان کو باغی بنا دے وہ علم انسان کی موت ہے سورہ علق کے اندر علم کی شان بیان کرنے کے بعد فرمایا کل انسان اللہ تغا الرآغنا انسان علم حاصل کرنے کے بعد باغی ہو جاتا ہے بجائز کے کہ وہ جس نے عطا کیا ہے علام ال انسان عالم عالم اس کا فرمبردار بنے وہ تغیانی کی روش اختیار کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ار اس تگنا وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں بڑا لاڈلا ہے جس بچے کو آدمی پوچھے نہ جو کہتے ہیں کہ جی ناک سے مکھھی نہ اڑائے تو وہ بچہ پھر کیا ہوتا ہے زدی ہوتا ہے اس نے اسے پتا ہے کہ میری زد کا نتیجہ نکلتا ہے اور پازیٹو نکلتا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس سے اس برتا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں جس کا دل کر رہا ہے وہ رشوت کھا رہا ہے جس کا دل کرتا ہے سود کھا رہا ہے جس کا دل کرتا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ مولوی ڈراتا ہے سر ڈراتے ہی ہیں ان نیلا رب کر رجا فرمایا تجھے اپنے رب کے سامنے پلٹ کر آنا ہے تو حساب کا دن تو وہ ہے تو علم حاصل کرنا دو نیتوں سے اس لیے کہ علم خود یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے پہنچایا جائے اولین سے خود عمل کرنا جو حاصل کیا اس کے مطابق خود عمل کرنا اپنی ذات پر اپلائی کرنا اپنے جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان پر اس کو لاگو کرنا اس کے بعد دوسروں کو بھی اس کی خبر پہنچانا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی ڈاکٹر سے آرام آ جائے تو ہر کسی کو وہ یہی بتاتا ہے کہ جی فلاں ڈاکٹر بڑا سیا ہے یہ اس کا فون نمبر ہے فلاں جگہ اس کا کلینک ہے اس کے پاس جائیں جی بڑی شفا اس کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے اس سے کوئی بندہ مر بھی گیا ہو لیکن چونکہ مجھے اس سے شفا ملی ہے لہذا میں اس کی مفت ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہوں اسی طرح عورتیں ہوتی ہیں مجھے فلاں بابے سے بچہ ملا ہے فلاں سے میرے بچے کو فلاں کی خاک کھلائی ہے تو کھارا شکیے آرام یہ بڑی ایڈورٹیزمنٹ دیتی ہیں عورتیں تو جس کو جس سے آرام آتا ہے وہ اس کی مشہوری کرتا ہے اگر ہمارے علم سے کسی کو نفع ہو تو لوگ چلتے پھرتے یہ بتائیں گے کہ فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں انہوں نے بڑے کرائسس کے اندر میری مدد کی اور فلاں کام کیا اور پڑوسی ہیں تو اچھے پڑوسی ہیں قرض دیتے ہیں تو ٹھیک طریقے سے تقاضا کرتے ہیں وہ ہستیاں جن کے پاس علم بھی تھا عمل بھی تھا بلکہ ان کا علم اور عمل دونوں برابر چلتے تھے ان کی گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک تھی بیلنسنگ ٹھیک تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم لوگ دس آیتیں لیتے تھے اور جب تک ان پہ عمل نہیں کر لیتے تھے اگلا سبق نہیں لیتے تھے یعنی ادھر ادھر ان کے علم میں آتا جاتا تھا دس آیتیں علم میں آ گئی تو دس آیتیں عمل میں بھی آ گئیں جب تک عمل میں نہیں آتی تھی اگلا سبق نہیں لیتے تھے جب عمل میں آ جاتی تھی تو پھر اگلی دس آئٹنیں لیتے تھے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ ون سے نکلتے تھے نا تو پھر وہ عالم بھی ہوتے تھے جسے اقبال نے کہا کہ ظاہر میں قاری ہے وہ اصل میں قرآن ہے چلتا پھرتا قرآن کہاں کھلو کو القرآن آیت یہ پڑھ لو بندہ یہ دیکھ لو یہی یہ ہوتا ہے نا تھیوری یہ ہے آپ ڈاکٹر کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں نا تھیوری کتابوں میں لکھی ہوتی ہے پریکٹیکل ان ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے ڈاکٹر ان کتابوں کی تیار کی ہوئی ایک تصویر ہوتی ہے قرآن کی تیار کی ہوئی تفصیل کہاں ہے اور اس کی تصویر کہاں ہے وہ قرآن کا مومن کیوں نہیں ملتا ہمیں میڈیکل کا ڈاکٹر ملتا ہے انجینئرنگ کا انجینئر ملتا ہے قرآن کا مومن کیوں نہیں ملتا صدف لہل مومن اللہ زینفی صلاحت اللہ اس وقت جتنی لغویات میں ہم پڑھے ہوئے ہیں شاید کوئی قوم ہوگی ایک تو وہ قوم ہے کہ جس کی کوئی شریعہ ہی نہیں ہے کوئی لا ہی نہیں ہے سب کچھ سسپینڈ ہے جو اس کی مرضی ہو اس کی مرضی قانون ہے اس کی مرضی شریعت ہے مرد سے مرد کا نکاح ان کے یہاں ٹھیک ہے چرچ بھی رجسٹرڈ ہو گئے کہ ان ان چرچوں میں جو ہے وہ ہیموسیکس کی شادیاں ہوں گی اور ان میں دوسروں کی ہوں گی ان کو چھوڑیے آپ وہ قوم جو نظریہ بھی رکھتی ہو جس کی کوئی منزل بھی ہو جس کے پاس کوئی ٹارگیٹ بھی ہو تو اسے یہ کرنا ہے جنہیں کتاب اٹھوائی گئی ہے فنڈ ماں آلیہ ما حمل آلیہ کو ماحل تم جنہیں اس لوڈ کو لوڈ آف کرنا ہے کہیں آف لوڈ کرنا ہے کہیں پہنچانا ہے کچھ لوگوں تک وہ ایک مشن بھی ہو اس قوم کے پاس اور پھر لغویات میں ہمارے مقابلے میں پڑی ہوئی ہو کوئی قوم نہیں ہے ہند کی فلمیں بنتی ہیں دیش بکتی اور مذہب کوئی فلم ان کی بھ کے بغیر نظر نہیں آئے گی مندر اس میں ہوتا ہے بدھ سے جا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں اور دیش بھگتی ہوتی ہے ان کی فلموں میں بھی تبلیغ ہوتی ہے ان کے گانوں میں بھی تبلیغ ہوتی ہے کسی نفرتانہ دل وچ وائیاں ہوں کدی ملکا دن نہ لڑائیاں ہوں ہوںدے راوی نہ چناب روندے دلی نہ پنجاب ہوں آگے والی کدی نہ لکیر وے کیا یہ اور پاکستان سے کھاتے جاتے ہیں گانا سنا دیجیے وہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا ان کا ایک مقصد ہے اور وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں ایک ہم ہیں جن کے ٹی وی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے جن کے اخبارات کا کو کوئی مقصد نہیں ہے پیسہ کمانا مقصد ہے تو علم کس علم مجرد علم ایک بوجھ ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مجرد علم آپ کو معلوم ہے جب بچہ کے جی ون ٹو گریڈ ون ٹو میں پڑھتا ہے تو کیونکہ اس کا علم تھوڑا ہوتا ہے لہذا اس کے پیپر بھی آسان ہوتے بچے کا علم بڑھتا جاتا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جاتا ہے علم زیادہ ہو جاتا ہے پرچہ سخت ہو جاتا ہے سوال یہ ہوگا کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تھا تو جس نے تھوڑا حاصل کیا ہوگا وہ بچ گیا کہ نہیں بچ گیا عمل تھوڑا ہوگا تو کم از کم ایکسکیوز کے لیے علم بھی تو تھوڑا ہے نا مسئلہ ان کا ہے جو علم کے تو مفتی ہیں علم کے تو تربیلا ڈیم ہے عمل کتنا کیا تھا وہاں بالکل وہاں ہاتھ ہے تو اصل مقصود جو ہے علم حاصل کرنے کا وہ ہے عمل کرنا آپ دیکھتے ہیں جب جہاز میں بیٹھتے ہیں آپ تو احتیاطی تدابیر کی ڈیمونسٹریشن کروائی جاتی ہے کہ جی وہ ایمرجنسی ایگزٹس کہاں کہاں پہ ہیں اور آپ نے وہ لائف جیکٹ کیسے پہننی ہے اور آکسیجن ماسک کیسے پہننا ہے اور کرسی کی کیا پوزیشن رکھنی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کس لیے سکھائی جاتی اس لیے کہ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو آپ ان کو استعمال کریں الگ بات ہے کہ ہم وہ ڈیمونسٹریشن دیکھنے کی بجائے وہ ڈیمونسٹریشن کرنے والی کو دیکھ رہے ہوں تو الگ بات ہے لیکن وہ تھیوری بھی دیتے ہیں پریکٹیکل بھی کرواتے تو اس لیے کہ جب وہ وقت آئے تو عمل کرنا ہے قرآن حکیم نے ہمیں کیا تھیوری دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پریکٹیکل کروا کے ہمیں دکھایا ہے کیا وہ حالات ہم پہ نہیں ہیں پھر وہ ایگزٹ کے دروازے ہم کھولتے کیوں نہیں ہیں وہ لائف جیکٹ کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ یہ چھوڑو گے تو ڈوب جاؤ گے یہ لائف جیکٹ ہے تو ہم وہ جو علم حاصل کیا ہم نے قرآن کا وہ کس لیے ہے علماء ڈھیر علماء حفاظ ڈھیر سارے حفاظ میں نے ارض کیا تھا کہ ایک جو ہمارا وفاق المدارس ہے فیڈرل اسکولوں کا جو ایک فیڈرل نظام ہے ہمارا جہاں پہ جا کے یہ سارے اسکول پھر امتحان دیتے ہیں ان کا اپنا اپنا ہے جو جو بندی حضرات ان کا اپنا ہے بریلوی حضرات کا اپنا ہے اور ہمارے سلفی حضرات کا اپنا وفاق المدارس ایک وفاق المدارس سے ہر سال پچاس ہزار بچہ پاکستان میں حفظ کر کے نکلتا ہے ٹھیک ہے اور بیس پچیس لاکھ انسان ہر سال حج کر کے واپس آتے ہیں حج جو ہے وہ آخری کورس ہے وہ ایل ایل بی ہے وہ ایم بی ایس اگر وہاں بھی جا کے پلٹ کے ہم آتے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑتا تو آپ بتائیے ہم کس طرح بدلیں گے ہم جو علم حاصل ہوتا ہے ہمیں حج پہ جا کے کیا حاصل ہوتا ہے علم حاصل ہوتا ہے نا قرآن جو حفظ کرتا ہے اس نے کیا حفظ کیا ہے قرآن کی تعلیمات اللہ کے احکامات لیے ہیں اس نے اللہ کے برکیے اللہ کے ٹیلی گرامس کے فلاں صورتحال پیدا ہو جائے تو اس طرح فلاں صورتحال پیدا ہو جائے تو اس طرح کرنا ہے آپ دیکھیں پاس فائنڈر کہاں تھا مریخ کے یہاں سے اس کو کمانڈ دی جا رہی تھی اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے وہ اپنا ڈیٹا دے رہا تھا ہمارا حال وہی ہے ہمیں کہیں سے کمان کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے حالات ہوں کل المنی نغد میں نبسارے ہوں کل المنات میں نبسارے ہیں یا کلبا انفاصل یا کیا ہے جتنی سوشل تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ہمیں تو سب سے زیادہ سوشل کون ہونا چاہیے تھا سب سے زیادہ ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے تھا ہمارے اندر لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں اس لیے کہ ہمارا رہن سہن اللہ کی زیر ہدایت ہوتا پڑوسی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے تو اگر آج ہمارے اندر لڑائی جھگڑے ہیں فرقہ ہے توڑ ہے اور سوشل لحاظ سے ہماری سوسائٹی کولیپس کر چکی ہے کوئی بندہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نماز کی صف کے اندر کوشش کرتا کہ میں ہی چوڑا کھڑا ہوں کوئی آ کے میرا شانہ اندر نہ کر دے تو یہ آدمی آ گیا سف میں تو آپ تھوڑے سے شانے اندر کر دیں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ڈھیلے شانوں والا ہوتا ہے ایک صاحب کو دیکھا آپ نے جگہ تھوڑی سی بنی تھی کوئی صاحب آ کے کھڑا ہونا چاہتے تھے یہ ذرا پھیل کے کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ڈھیلے شانوں والا ہوتا ہے اندر کر شانے اس کو جگہ دے اسی کو اقبال نے کہا نا سفے کچھ دل پریشان سجدہ بے ذوق ٹکر مار کے کیوں اٹھ جاتے ہیں ورنہ سجدہ ہم کو پکڑ لیتا ہمارے نبی نے ساری رات سجدے میں گزاری یا نہیں گزاری ایک آیت ایک دعا ہے اباد انہیں کیا مزہ آتا تھا سجدے میں انہیں پتا تھا کس کے سامنے سر رکھا ہوا ہمیں ہم بے زور کیوں ہو گئے ہمارے سجدے ٹکر مار کے اٹھتے تو اصل جو چیز ہے وہ علم کی کوئی کمی نہیں جو کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے اور جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنا مکلف ہے اس پر عمل کرنے کا اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ معلوم نہ ہونا کوئی وجہ جواز نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ کہ مجھے معلوم نہیں تھا لہذا میں نے اس لیے نہیں کیا یہ بھی کوئی نہیں ignorance of لا is no excuse لیکن معلوم ہونے کے باوجود نہ کرنا یہ بغاوت ہے یہ گناہ نہیں ہے یہ تو بغاوت ہے ہم اکٹھے ہوتے ہیں درس قرآن ہر ہفتے کو ہوتا ہے جمعے کو وہاں ہوتا ہے پیر کو پھر ہوتا ہے پھر ہمارے یہاں سے جو مدرس حضرات ہیں وہ شہر کے اندر مختلف جگہوں پہ دروس دیتے ہیں یہ کس لیے اس لیے کہ جو سنیں ان کے مطابق عمل کریں جب عمل کرنے کی ہم نیت کریں گے تو پھر ہمیں ضرورت پڑے گی کہ یہ کام ہم کہاں کر سکتے ہیں جا کے دیکھنا جب آدمی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے گھر بنانے کے لیے اسے کسی نے کہا کہ دبئی جانا بہت ضروری ہے پاکستان رہ کے گھر نہیں بنتا دادا باہر ملک جاؤ اب آدمی دوڑتا پھرتا ہے کہ ایجنٹ کہاں ہے پتہ چلا وہ تیسرے گاؤں میں کوئی ایجنٹ صاحب سعودیہ بندے بیچتے ہیں دبئی بیچتے ہیں بوظابی بیچتے پھر وہ ان سے رابطہ کرے گا پھر وہاں سے ڈیمانڈ آئے گی کہ صاحب اتنے پیسے پیسے کہاں سے کروں بیوی بی کا زیور بیچ دیا کوئی زمین دو چار کنال تھی وہ بیچ دی جو مکان کچا تھا وہ بیچ دیا گائے بھینس رکھی ہوئی ہوتی ہے اوکھے سے اوکھے وقت کے لیے وہ بیچ دی اس کی ڈیمانڈ پوری کی تو ایک سلسلہ چل پڑا آدمی جب عمل کرنے کی نیت ہو تو آدمی ڈھونڈتا پھرتا کوئی چار ہاتھ ملے میں رب تک جانا چاہتا ہوں کوئی بندہ ملے جو رب تک پہنچا جائے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ انڈیویجلی آدمی کے ایمان میں جیسے درجہ رارت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہیں اسی طرح آدمی کے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے یزید و یعنی تو اکیلا جب آدمی ہوتا ہے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے حالت کے نماز پڑھتا ہے لیکن گاڑی مسالہ ڈالا نماز پڑھ لی یہ بڑی بات آج کے زمانے میں چودویں صدی میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی بڑی تلوار مار رہا اب یہ کون مسجد میں جائے لیکن اگر آدمی किस چند لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اس کا ایمان نہ لے کر جائے نظم لے کے چلا جاتا آپ کو پتا جب گاڑی سیلف اسٹارٹ نہ ہو تو پھر دکا لگواتے ہیں یا گاڑی کے ساتھ ٹو چین ہوتا ہے وہ نظم ٹو چین کر کے اس کو اتنی دیر دا لیتا ہے کہ اس کا دوبارہ وہ اپنا جنریٹر کام کرنا شروع کر دیتا ڈانو کام کرنا شروع کر دیتا اس اگر ایک دفعہ وہ ڈاؤن فال آ گیا, اس لیے کہ اس کے بعد جتنا بھی وہ پیچھے ہوتا ہے سیاہی کے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں تو نظم وہ ہے کہ جو, جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی حرم میں طواف کر رہا ہوتا ہے یا صحیح کر رہا ہوتا ہے یا شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہا ہوتا ہے تو اگر کہیں آدمی ڈھیلا پڑ جائے تھک بھی جائے تو بندے بھی اسے دو چار میٹر اٹھا کے بھی آگے لے جاتے ہیں جب آدمی ایک فلو کے اندر ہوتا ہے تو اگر ہم عمل کرنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی عمل کرو بھی اور اس کو پہنچاؤ بھی ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ایک تو خود بیس پر عمل کرو پھر آگے پہنچاؤ تو آگے دوسرا بھی عمل کرے رسول تو کوئی نہیں نا, نا ایک ہماری ذمہ داری ہے بحثیت مسلمان اللہ کا بندہ لہذا میں اللہ کا بندہ بنوں اللہ کے احکامات پر عمل کروں دوسری ذمہ داری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے جس طرح باپ کا قرضہ اولاد میں تقسیم ہوتا ہے اسی طرح ہمارے نبی کی ذمہ داری تقسیم ہوئی ہے ہمارے پر ہم مقروض ہیں اپنے نبی کے صرف بینیفٹس نہ نہ لیں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ہمارے ہمیں شفات ہوگی فلاں ہوگا جن میں وراثت تقسیم ہوتی ہے قرضہ بھی ان میں تقسیم ہوتا ہے بینیفٹ ہمیں ملیں گے تو یہ قرضہ بھی ہماری ذمہ داری ہے یا رسول اللہ انسانیت میں تم سب کا رسول ہوں لہٰذا اگر تمہیں تقاضا کرنا ہے ہدایت کہ ہدایت وضونے دینی ہے تو میری امت کے پاس آ جانا یہ تمہارا حق ادا کر دیں گے یہ تمہیں پہنچا دیں گے میری طرف سے اور ہمیں کہا بلگوانہ ولا تو میں وہ جو ذمہ داری ہے پہنچانے والی وہ میں کرنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ ایک نظم کے ساتھ جڑتے ہیں وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ لٹریچر ہے یہ ہم نے فلاں جگہ پہنچانا ہے کچھ نو مسلم ہیں ان کو دینا ہے کچھ لوگ اسلام میں دلچسپی رکھتے ہیں ان تک پہنچانا ہے پھر یہ کہ آ, کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے آنا ہے پھر یہ کہ کوئی ایسا کام ہے جس میں تعاون کی ضرورت ہے تو دو چار ہاتھ مل جاتے ہیں تو تعاون ہو جاتا ہے فاروقہ ضلع تھا جب مسلمان ہوئے ہیں تو مسجد میں گئے نا اس سے پہلے تو دار ارقم میں نماز پڑھی جاتی تھی حالات تھے نا ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے حالات اور قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ کا فضل ہے کہ اس معاملے میں یہاں لیگل اگر کوئی اجتماعیت ہے تو وہ ہماری ہے یعنی ہم ہم سے یہ جو ہماری جالیہ ہماری جو کمیونٹی ہے ہم لوگوں کی اردو سپیکنگ اور یہ ایشین جو لوگ ہیں ہم لوگ ان میں دین کے نقطۂ نظر سے اتنا ایکٹو مرکز میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہے جس میں ہر قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہوں جہاں ایسے آدمی کو جس کی دل دلچسپی اسلام کے ساتھ وہ لایا جاتا ہو اور اس سے بات چیت کی جاتی ہو اور اس کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہوں اور اس کے کیلبر کے آدمی سے اسے ملایا جاتا ہو وہ انجینئر ہے تو اس کے لیے ایک انجینئر کا بندوبست کیا جائے ڈاکٹر ہے تو ایک ڈاکٹر ہی اس سے بات کرتا ہے اس کے لیول کا آدمی اس سے بات کرتا ہے پھر یہ کہ ہر زبان کے اندر لٹریچر موجود ہو آپ کو فلپائنی میں چاہیے تو اس میں ہے ملیالم میں چاہیے تو اس میں ہے کامل میں چاہیے تو اس میں ہے گجراتی میں چاہیے تو اس میں ہے ہر زبان میں اس سے زیادہ آسان تبلیغ کا موقع کہاں ملے گا تو صرف مجرز آنا اور درد سننا اور چلے جانا یہ آپ پر برڈن چکنجا کسا جا رہا ہے علم زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو تو دوڑ دوڑ کے آنا چاہیے اور یہ ان لوگوں کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ ایک سہولت ان لوگوں نے یہاں پہ فراہم کی ہے اللہ تعالی نے آپ کو بہت ساری سلاحیتیں دی ہیں اسی لیے آپ دنیا کے میدان میں کامیاب ہیں دنیا میں آپ انجینئر ہیں کہیں مینیجر ہیں کہیں ڈائریکٹر ہیں تو آپ کے اندر صلاحیت ہے تو لگے ہوئے نا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں تو تیز ہو یہاں تیز نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ ابھی جھجک ہے آپ کے اندر کسی نے آپ کو ایکسپلور نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اناسم معادن کم آدن الزاب الفظہ لوگ کانے ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں انہیں کھودنا پڑتا ہے عمر کو کسی نے ایکسپلور کیا ہے پھر وہ عمر فاروق بنا ہے آپ کے اندر پروردگار نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں کسی کو کھودنے تو دے نا لپیٹ کے آپ جناب والی بالکل کسی کو نہ لیز پہ دیتے نہ پٹے پہ دیتے ہیں نہ خود خدائی کرتے ہیں اپنی صلاحیتیں جب اجتماعیت میں آئیں گے ایک دفعہ, دو دفعہ آپ شرمائیں گے نہیں میں یہ نہیں کر سکتا وہ کہیں گے نہیں آپ کر سکتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو ماننی چاہیے بات اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کر سکتے ہیں آپ بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں میں اردو میں نے آپ کو بتایا کہ میں میٹرک تک اردو بھی نہیں آتی تھی لیکن شرم سے بولی نہیں جاتی تھی تنظیم اسلامی والے مجھے کہاں سے اٹھا کے لائے ایک سٹیج پہ دس دینا شروع کیا میرے اس وقت کے درس آپ دیکھ لیں ایٹی فائیو کے ڈاکٹر صاحب کا پروگرام اس کو دیکھ لیں آج کو دیکھ لیں زمین آسمان کا آپ کو فرق پر جو ہے وہ لیکن مجھے کسی نے نکالا تھا نا کہیں سے کھود کے اسی طرح آپ کے اندر بھی ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی تو کسی نے کھود کے نکالا تھا نا وہ خود کہتے ہیں میں نے بولا نا مودودی کی زبان سے بولنا سیکھا ان کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھا ان کو بھی تو کسی نے بنایا ڈاکٹر اشتار احمد ہر بندے کو کسی نے کھود خود مولانا مدودی پر ہوں کو بھی تو کوئی کھینچ کے لور لایا نا آپ کے اپنے اندر ڈھیر ساری صلاحیتیں ہیں لیکن آپ کو خود احساس نہیں ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو جب آپ اجتماعیت میں جاتے ہیں تو پھر اگر آپ خود اپنا میڈیکل کر سکتے تو آپ تو خود ہی لکھ کے دے دیتے میں بالکل فٹ فار ہوں تھی. لیکن آپ کو کسی کے پاس بیتے جا کے فٹنس رپورٹ لے کے آؤ وہ لکھ کے دیتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے تو اتبار ہوتا ہے آپ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا میں بیمار ہوں میں مر رہا ہوں آپ اجتماعیت میں جائیے نازم آلہ کے پاس جائیے وہ آپ کے اندر قریدے کا کیا کیا صلاحیت ہے آپ بول سکتے ہیں یا لٹریچر پہنچا سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ مدلل گفتگو کر سکتے ہیں آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں لوگوں کو پبلک ریلیشننگ کر رہے ہیں وہاں کر سکتے تو دین کی کیوں نہیں کر سکتے دین میں کسی کو قائل کیوں نہیں کر سکتے صرف آپ علم کے معاملے میں صرف آپ کو انسٹرومنٹ پکڑانے کی ضرورت ہے کہ یہ لیجیے یہ لیجیے یہ لیجیے گاڑی تو ہر کوئی کھول لیتا ہے پانے چاہیے اس نمبر کے تو نظم آپ کو پانے دے دیتا ہے آپ کو وہ نالج دے دیتا ہے جس سے آپ کی صلاحیت کھل کے سامنے آتی ہے تو صرف مجرد سن لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں بھی بڑا رش ہوتا ہے مسجد میں بھی بڑا رش ہوتا ہے دیگر جگہوں پہ بھی لیکن اس میں سے کوئی آؤٹ پٹ ہونی چاہیے اپنے آپ کو اس نظم سے جوڑیں یہ قانونی نظم ہے اور جب تک یہاں ہیں پاکستان آپ کے سمن کوئی نہیں بھیجے گا آج چلے گا نا گاؤں تو یہ مت کریں گے یہ پیچھے سمن بھیج دے کے تم نے یہاں کے نظم کے ساتھ شریق و آزاد یہاں ہماری آنت بھیجو اور یہ نہیں جب تک آپ یہاں ہیں آپ اس نظم کا حصہ ہے جب یہاں سے چلے جائیں گے تو اپنے گاؤں میں ڈھونڈیں آپ کسی نظم کو اپنے تحصیل اور ضلع میں ڈھونڈیں کسی نظم کو جو آپ کو زیادہ کنوینئنٹ ہے ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں لیکن یہاں رہتے ہوئے اس نظم کے اندر فلا ہے ورنہ فتنے اتنے ہیں یہاں پر کہ میگنیٹ کی طرح کھینچتے ہیں اپنی طرف اجتماعیت میں خیر ہے اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا اور مایاف حضرات کو بھی واقف خردا ون الحمد